اللہ کے فضل و کرم <سلام> اور توفیق سے بابو ذکر کے اندر جو حدیثیں صاحب کتاب نے بیان کی ہیں حافظ رحمت اللہ علیہ نے ان ساری حدیثوں کی کہ بات دیگر آپ لوگوں کے سامنے شرح کی جا رہی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بے نبی کی سنتوں پر خائم رکھے اور بے نبی کی سنت پر ذکر اور دعا اور عبادات کرنے کی توفیق عناط فرمائے سوا چار ہو گئے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق اور صرف ایک گھنٹہ آج کل مل رہا ہے کیونکہ دن چھوٹا ہو رہا اور رات بڑی ہو رہی ہے اور ہمارے شیخ محترم بھی تشریف اس لیے میں اور مزید کچھ نہ کہتے ہوئے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ دلجمئی اور سکون کے ساتھ شیخ کے درست کو سنیں کاپی اور قلم ساتھ میں رکھیں جو باتیں نئی لگے اور جو علمی گفتگو ہوتی ہے ان تمام باتوں کو نوٹ کرتے رہیں بعد میں یہ آپ کے بہت کام آئیں گی اللہ رب العالم فرمائے اور اللہ علم کے اپنے دین کی تعالیٰ السلام علیکم ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل احترام قبل الیک مختار احمد مدنی حفیظ میں موجود موقر اہل علم میرے محترم دینی اور قابل اترام اور ایک طویل سلسلہ ہمارا ابن حجر الاسقلانی رحم اللہ کی کتاب بلغ المرام کے آخری حصے کتاب الجامے کا چل رہا ہے اور اللہ کی توفیق سے ہم آج اس کے آخری حصے میں چل رہے ہیں جو ذکر اور دعا سے متعلق ہے باب الذکری و دعا اور پچھلی پچھلے دروس میں کچھ احادیث ہم نے دیکھی تھی جس میں مختلف اذکار کی فضیلت آئی ہے آج اسی عنوان کو موضوع کو جاری رکھتے ہوئے اسی باب کی کچھ مزید احادیث کا مطالعہ ہم کریں گے ان بلا شبا ذکر اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ذکر نہ صرف یہ کہ عبادت ہے وہ انسان کے لیے راحت ہے جسم کی راحت چھوٹی راحت ہے دل کی راحت بڑی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ بے ذکر اللہ تتما خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں لہذا انسان کے پاس آرام و آسائش کی ساری نعمتیں ساری چیزیں اسباب اور وسائل موجود ہوں لیکن اس کے دل کو سکون و چین نہ ہو تو یہ اس سارے اسباب چاہے کتنے ہی مہنگے کیوں نہ ہو اور کتنی کثرت ان کی کیوں نہ ہو اور کیفیت کے اعتبار سے کتنے ہی آرام دینے والے کیوں نہ ہو اگر انسان کا دل بے چین ہے تو بہترین بستروں پر بھی کروڑ بدلتا رہتا ہے اس کو سکون و چین میسر نہیں ہوتا ہے یہ اللہ کی یاد ہے جو انسان کو مصیبت کے حال میں بھی پریشانیوں میں بھی سکون و چین کی زندگی دیتی ہے دنیا کی زندگی ایسی ممکن نہیں کہ جس میں انسان کے پیچھے مسائل نہ ہوں چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو حتیٰ کہ وہ اگر نبی بھی ہے تبھی بھی دنیا کے مسائل اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں لیکن ان مسائل میں رہ کر ایک انسان سکون و چین کی زندگی جیے خارجی مسائل کے ساتھ ساتھ داخلی سکون اس کے پاس موجود ہو اس کے لیے مؤثر ہو یہ انسان کے لیے دنیا کی جنت ہے اور سلف کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز ان کے پاس خصوصی طور پر دکھائی دیتی ہے ہم سے زیادہ مسائل ان کے تھے ہم سے زیادہ سکون میں وہ لوگ تھے ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں لیکن ہمارے پاس وہ سکون نہیں جو ہمارے اسلاف میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے جن کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی زندگی دیکھیں تو مسائل سے گھری ہوئی دکھائی دیتی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر کے اعتبار سے اگر آپ کو واقعات کی روشنی میں دیکھا جائے تو دکھائی دیتا ہے کہ بیوی سے ہنسی کھیل بھی کر رہے ہیں دوڑ بھی لگا رہے ہیں گود میں سر رکھ کے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں لوگوں سے فجر کے بعد میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں ان کی باتیں سن رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں بچوں کے ساتھ میں بھی دل جوئی کر رہے ہیں اور تمام اسائل کے باوجود اور تمام ذمہ داریوں کے باوجود آپ کی زندگی میں جھنجھلاٹ دکھائی نہیں دیتی ہے فرسٹریشن جو آج ہماری زندگی میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ فرسٹریشن وہ سٹریس دکھائی نہیں دیتا ہے بلا شبہ آپ بھی غمگین ہوتے تھے آپ بھی تکلیف میں ہوتے تھے لیکن آپ اس کو نپٹ پاتے تھے کیوں اس لیے کہ آپ کا تعلق اللہ سے تھا اللہ سے تعلق کا ہونا اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کا منور و معمور و معطر ہونا انسان کے لیے دنیا کی جنت ہے تو اسے ریاض الجنہ بھی کہا گیا ہے دنیا کے اندر انسان کے لیے کیا ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے وہ لذت ہے دنیا کی اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابن طیم الحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد سے لے کر یعنی کافی دیر تک ذکر کرتے رہتے تھے ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ حد ہی غدوت ہی. یہ میرا ناشتہ ہے اور اگر میں یہ نہ کھاؤں یہ ناشتہ میں, یہ میری غذا مجھے نہ ملے تو میری قوت کم ہو جائے گی تو جسمانی غذا سے محرومی کے باوجود روحانی غذا جو ان کو میسر تھی یہی وہ قوت تھی جس کی وجہ سے وہ دین کے بڑے بڑے کام کرتے تھے اور ان کی زندگی میں وہ برقرار دکھائی دیتی تھی جو آج ہماری زندگی میں دکھائی نہیں دیتی ہے لہذا انسان کے لیے سب سے بڑی چیز جو سعادت کی ہے وہ یہ کہ وہ اللہ سے جڑ جائے اللہ سے اس کا تعلق صحیح ہو اللہ رب العالمین کی یاد اس کے دل میں ہو وہ اپنے دل سے اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرنے والا ہو آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے جو احادیث ہیں اور ایک ایک کر کے مختلف اذکار کی فضیلتیں کیا ہیں اور اس کے معنی کیا ہیں اور اس کی حکمتیں کیا ہیں یہ ہم معلوم کرتے ہیں آج اس حدیث کا ہم مطالہ کریں گے وہ اس باب کی حدیث نمبر پانچ ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں وعن ابی ایوب یہ ابو ایوب انساری ہے وعن ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له عشر مرات نہ کماں اعتق اربعه انفس من ولد اسماعیل متفق علی حدیث ابن حجر نے مختصرا بیان کی ہے کہا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یہ ذکر کہا یہ کہا یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ اور اخی تک عشر مرات 10 مرتبہ کا نمن اتقاء اربا تنفسمن ول اسماعیل یہ ایسا ہی ہے جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار لوگوں کو جو غلام ہو چکے تھے اس نے آزاد کر دیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلام اگر تھے کسی نے غلام بنا لیا ہو ان کو ایسے چار لوگوں کو اس نے آزاد کر دیا متفقن علی اس کے صحیح ہونے پر امام البخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے بخاری میں حدیث نمبر چھ چار سو چار اور مسلم میں حدیث نمبر دو ہزار سو ترانوے پر یہ حدیث موجود ہے پوری حدیث کیسی ہے کیونکہ ابن حجر رحم اللہ نے یہاں پر بالاختصار اس کو روایت کیا ہے الفاظ اس کے کی واقعی کیا ہے مسلم کے الفاظ ہیں منقری جس نے یوں کہا لا الہ الا اللہ اللہ وح دہ اللہ شریق اللہ مرار الملک مرتبہ من من ولد یہ ایسے ہی جیسے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار لوگوں کو آزاد کیا چار غلاموں کو آزاد کر دیا امام مسلم نے کتاب الکری ودعا و تعبتی میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر میں نے ذکر کیا بخاری نے بہت ہی مختصر اس کو روایت کیا ہے اور یعنی ذکر کو حذف کیا ہے اس لیے کہ پچھلی روایت میں بخاری کی یہی ذکر قریباً آیا ہے. تو انہوں نے اسی کو جاری رکھتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے بالاختصار اختصار حدیث روایت کی ہے بخاری کے الفاظ کیسے ہیں من کا ولد اسماعیل جس نے دس دس مرتبہ اس ذکر کو کیا جو پچھلی روایت میں ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے ولد اسماعیل میں سے گرد آزاد کر دی گنتی یہاں پر نہیں ہے بس گرد آزاد کر دی ہے جو عموماً ایک ہی پر دلالت کرتا ہے بخاری کی حدیث نمبر جو ہے کتاب الدعوات میں حدیث نمبر چھ پر یہ روایت موجود ہے اس روایت میں کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں وحده لا وہ دہ اللہ شریک اللہ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں لہ الملک بادشاہت اسی کی ہے الحمد اور حمد اسی کے لیے ہے ساری تعریف اسی کے لیے ہے وہ اعلی کل شئن قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر وہ قادر ہے دس مرتبہ یہ ذکر کرنے والے کے لیے حدیث میں فضیلت آئی ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس سے اس ذکر کی مزید فضیلت معلوم ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر عرفہ عرفہ کے دن سب سے بہترین دعا جو کوئی مانگ سکتا ہے وہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ خیر کل تو نو نبی یون قبلی اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں نے کہی وہ کیا ہے لا الا اللہ وح دہلا شریق اللہ لہ الملک الحمد وح الشن قدیر یہی ذکر ہے لا الہ الا اللہ وح لا شریق اللہ لہ الملک ولہ الحمد ولیشن قدیر جو سب سے بہترین دعوت دعا پکار ذکر ہو یا دعوتی بات ہو جو میں نے کہی ہو اور مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی یہ بات کہی وہ یہ ہے معلوم ہاں کہ یہ جو ذکر ہے یہ پچھلے نبیوں میں بھی کیا جاتا تھا ان اوساف کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پچھلے انبیاء بھی یاد کرتے تھے امام تین نے اس کو روایت کیا ہے اور عبدالم ربن رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت موجود ہے مروی ہے اور صحیح ترغیب میں ایک ہزار پانچ سو چھتیس پر شیخ الابانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن لغیر ہی ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ ذکر ایک اور جگہ آیا ہے ایک تو عرفہ کا آپ نے دیکھا اور ایک آپ نے دیکھا کہ جو آدمی دن میں اس طرح سے کہے دس مرتبہ اب دیکھتے ہیں اور ایک کہاں یہ آیا ہے نمازوں کے علاوہ نمازوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من منصب فی دوبری کلطین و سلاطین جو شخص ہر نماز کے بعد یعنی نماز سے فراغت کے بعد ریکل صلاح دونوں اعتبار سے احادیث میں آتا ہے ایک تو اس اعتبار سے کہ وہ نماز کے آخری حصے میں ہو نماز میں ہو اس طرح سے بھی آتا ہے اور ایک یہ کہ نماز سے فراغت کے بعد فوری طور پر نماز کے بعد ہو گویا کہ وہ نماز ہی میں آ گیا تو یہ نماز کے سلام کے بعد بھی آتا ہے تو یہ جو اذکار ہیں یہ سلام کے بعد ہیں اور بعض دعائیں وغیرہ آئی ہیں وہ نماز میں بھی آتی اس کو بھی دوبر کلی صلاح کہا جا سکتا ہے جیسا کہ ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہا کہ من صبح اللہ فی دبری کل صلاة سلاة کہ جس نے ہر نماز کے بعد یعنی سلام کے بعد سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یعنی مراد اس سے کیا ہے تو یہ نماز میں سلام کے بعد ہے من صبح اللہ فی دبری کل صلاة سلاة جو ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہی کہے کیا کہے؟ تسبیح کہے من صبح للہ من صبح اللہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کرے تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا وحمد اللہ 33 اور تینثیس مرتبہ اللہ کی حمد کرے یعنی الحمدللہ کہے وکبر اللہ 33 اور اللہ کی تکبیر کہے اللہ اکبر کہے تینثیس مرتبہ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تو یہ ننانوے ہو گئے تینتیس تینتیس تینتیس ننانوے ہو گئے سو نہیں ہوئے وقال تمام المیا اور سو کا مکمل عدد مکمل کرتے ہوئے یوں کہ لہ الملک و لہ الحمد ولا کلشین قدیر وہی ذکر جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ساری بادشاہ اسی کی ہے تعریف کا واقعی حقدار وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ ذکر کرے یعنی عربی زبان میں کریں وہ فرت خطایا ہو وہ ان کا دل اس کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں چاہے وہ خطائیں سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو آپ دیکھیں سمندر ہی کتنا وسیع ہے اس سمندر کا جھاگ کتنا ہوتا ہے اتنے سارے گنا اس کے اگر ہیں تو اللہ تعالی تینتیس تینتیس تین تین اور پھر یہ ایک اس طرح سے سو ہر نماز کے بعد جو آدمی اس کا اہتمام کریں اللہ رب العالمین اس کی ساری خطاؤں کی بخش کر دیتا ہے چاہے وہ سمندر کے جہاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو یہاں مراد یہ ہے کہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو یہاں سمندر کا جہاگ کیوں کہا گیا کثرت کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ بھی ہو تبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے امام مسلم نے کتاب المساجد و مواد میں اس کو روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 597 پر یہ روایت موجود ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ایک اور روایت اس باب میں آئی ہے جو اسی ذکر کی فضیلت اسی سیاق میں بیان کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا, الہ الا اللہ وحده لا شریک اللہ جس نے یہ ذکر کیا یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وح لا شریک اللہ وہ اکیلا ہے وہ یکتا ہے وہ منفرد ہے وہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس اس کے برابر نہیں کوئی اس طرح اس معنی میں صرف گنتی کا معاملہ نہیں ہے اپنی ذات صفات میں وہ یکتا ہے وہ لا شریک الح وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں لہ الملک وہ لہ الحمد ساری بادشاہ اسی کی ہے اور ہمد اسی کے لائقہ ہے وَهُو عَلَى كُلِ شَئِن اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. فی يوم ایک دن میں اگر سو مرتبہ ذکر کرتا ہے. آپ نے دیکھا وہاں دس بار آیا تھا اب یہاں پر سو مرتبہ کی قیداری اور ایک دن میں یہ, کہے. عدل عشری لقاب. یہ چیز اس کے لیے یعنی یہ ذکر کرنا اس کے لیے دس گردنیں آزاد کرنے کے برابر ہے اس میں قید بنی اسماعیل کی نہیں ہے کہ دس گردنیں اس نے آزاد کر دی یعنی دس غلاموں کو اس نے آزاد کیا لیکن یہاں پر اور چیزیں ساتھ میں آ رہی کیونکہ سو کی گنتی کے ساتھ میں اور مزید فضائر اس میں آ رہے ہیں کیا وہ قطبت لہو میں اس کے لیے سو نیکیہ لکھی جاتی ہے۔ وہ مح یتان ہو میں اور اس سے سو گنا برائیاں مٹا دی جاتے ہیں حفاظت اور کوئی انسان اس سے افضل کوئی کام اس وقت اس دن نہیں لا سکتا ہے اللہ یہ کہ وہ اس سے زیادہ اسی عمل کو کوئی اور عمل کرے اللہ احدن عاملہ اکثر جو اس سے زیادہ نیکیوں والا کام کرے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس حدیث کو امام البخاری نے بد الاخلق میں حدیث نمبر تین پر اور امام مسلم نے کتاب الکری ود ابتعبۃ استغفار میں حدیث نمبر دو ہزار چھ پر ذکر کیا ہے ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے تو اس میں کیا چیزیں معلوم ہوئی اگر ایک انسان پورے دن بھر میں سو مرتبہ یہ کرنا سو نیکیاں سو گناہ معاف ہونا دن بھر شام تک شیطان سے حفاظت اور اس دن اس سے زیادہ آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے اللہ یہ کہ اس سے بڑھ کے کچھ عمل کرنے جس کا ثواب اس سے زیادہ ہو جو اللہ کے نزدیک اس سے بڑھا ہو تو یہ اتنی بڑی فضیلت اس عمل کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو یہ کرنا چاہیے اب نے امام نووی وغیرہ نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں یہ بتایا نہیں گیا کہ ایک ساتھ کرنا ہے یا الگ الگ کرنا ہے لیکن ظاہر یہ ہوتا ہے زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ اس کو دن کی شروعات ہی میں کر دیا جائے تاکہ پورے دن کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے کیونکہ حفاظت اس تکمیل پر ہے کوئی آدمی اگر ایسا کر لے صبح دس کر لے دوپہر میں پھر بیس کر لے پھر تیس کر لے اور اس کے بعد میں اور بچا ہوا کر لے تو بھی چل جائے گا کیونکہ اس میں بتایا گیا کہ ایک دن میں اس کو سو بار پڑھنا ہے پورے دن میں وہ گنتی مکمل کر لے لیکن جو آدمی یہ مکمل جب کرے گا تب سے اس کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی تو اگر وہ چاہتا ہے کہ پورے دن شیطان سے محفوظ رہے اس کو چاہیے کہ دن کی ابتداء میں اس کو کر لے تاکہ پورے دن شیطان سے حفاظت اس کو حاصل ہو جائے تو یہ حدیث بھی اس ذکر کی فضیلت بتاتی معلومہ کی خصوصی ذکر ہے جس کے کئی فضائل آئے ہیں یعنی اس کی کئی فضیلتیں ہیں اور کئی مقامات پر وہ کہا جا رہا ہے تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر یعنی بعض احادیث میں چار اور بعض میں کم یا زیادہ کے الفاظ آئے ہیں علاموں کے آزاد کرنے کے تبار سے اس کی کیا وجہ ہے علامہ وسنانی رحم اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ذکر بعض روایات میں دس گردنوں کا آزاد کرنا اور بعض میں چار گردنوں کا آزاد کرنا یعنی غلاموں کا آزاد کرنا یہ کس اعتبار سے ہے کہتے ہیں کہ بال بالقلوب کہتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے والوں کی حالت کے اعتبار سے ہے کہ وہ اس ذکر کے معنی کو اپنے دل سے مستحضر رکھیں ان کے دلوں میں اس ذکر کا معنی بھی ہو اس کی میننگ اس، ان کے سامنے ہو اور دل میں اس کا استحظار ہو کہ کیا کہہ رہا ہوں وہ صرف زبان کے کلمات نہ ہوں بلکہ ان کے معنی دل میں ان کا استحظار رکھ کر آدمی ذکر کرے وہ انہاد توجہ اللہ ملعب اور ذکر کرتے وقت اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف اور اسی طرح سے دل کا اخلاص اللہ کے لیے خالص ہو توجہ اللہ کی طرف ہو اور خالص اللہ کی رضا کے کہے کہتے ہیں کہ فیقون اختلاف مراتی بہوم بے ان سب کا جو اختلاف ہے اس اعتبار سے اس میں جو کمی آئے گی توجہ کم ہوگی تو ثواب بھی کم ہوگا توجہ بڑھ گئی اخلاص اور قوی ہو گیا معنی اور زیادہ جان رہا ہے اور اس کے احساس اور استحدار کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کی فضیلت اور بڑھ جائے گی اور وہ بڑا عدد اس کو حاصل ہوگا ورنہ چھوٹا عدد حاصل ہوگا وَبِحَسَبِهِ كَمَا قَالَ الْقُرْتُبِي اور اسی اعتبار سے ان کا ثواب ان کو ملے گا جیسا کہ امام القرطبی نے ابو العباس القرطبی نے صحیح مسلم کی شرم ہے کہ یہ قرطبی دوسرے ہیں وہ جو تفسیر والے ہیں وہ الگ ہیں یا جی الگ ہیں تو صبر السلام میں علام السنعانی نے یہ بات کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث اس باب میں جو بازہ یعنی اور بھی فضیلت ہم کو بتاتی ہے اور اس میں ا کچھ وزاعت ہمارے لئے لاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئن قدیر جو کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئن قدیر مئت مرت اذا اصبح صبح میں جو آدمی اس کو کہے ومئت اذا امسا اور شام میں اس کو کہ سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام میں سو مرتبہ عمل نہیں کر سکتا ہے جو اس سے افضل کہ بڑھ کے کسی نے کہا ہے وہی سے افضل ہو سکتا ہے ورنہ سارے لوگوں میں اہل ایمان میں اس دن کے نیکیوں کے اعتبار سے یہ افضل ہوگا اس دن کی خصوصی فضیلت اس انسان کو حاصل ہوگی معلوما کہ ساری دنیا کے لوگوں میں افضل ہو سکتا ہے پھر سارے اگر کہہ دیں سارے اہل ایمان ان میں بھی پھر ان کا اخلاص ان کے معانی کا استحدار اور ان کی اللہ کی طرف توجہ اس اعتبار سے بھی اس کیفیت کی بڑھ جائے گی اور اس کا ثواب بڑھ جائے گا اور اس کا یعنی وہ لوگوں میں افضل زیادہ ہوگا تو اس حدیث کو امام احمد اور امام النس نے القبرا میں سنن القبرا میں اور اسی طرح سے آ, امام الحاکم نے المستدرق میں روایت کیا ہے نصیح میں جو النصیح القبرہ ہے اس میں حدیث نمبر دس پر یہ روایت موجود ہے یہی آ, ذکر تھوڑے فرق کے ساتھ میں بازار کے تعلق سے بھی آیا ہے اور شیخ الالبان نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال فی السوق جو انسان بازار میں ذکر کرے لا الہ الا اللہ وحتہ لا شریک لہ لہ الملق وہ الحمد یو یومیت ویل وطیر درمیان میں کچھ ٹکڑا بڑھ گیا کیا ہے لا الہ الا اللہ. یہ مشترک ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حقیقی معبود صرف اللہ ہے لا وح لا شریک اللہ شریک وہ یکتا ہے تنہا ہے وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں لہ الملک و الحمد ساری بادشاہ اسی کی ہے ساری تعریف کے لائق وہی ہے ساری تعریفوں کا حقدار وہی ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے وہ لیکن وہ خود زندہ ہے اسے سے موت نہیں آنے والی بید ہل خیر بید ہل خیر اور ساری خیر اسی کے ہاتھ میں ہے ساری خیر بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کل شین اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر قادر ہے جو آدمی بازار میں ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کتب اللہ الف الف حسنا اللہ تعالی الف الف حسنا ہزار ہزار نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتا ہے وہ مہان ہو الفا الفی اور ہزار ہزار گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے کتنے ہوتے ہیں سو ہزار کا تو, تو ایک لاکھ ہوتا ہے الف الف کتنا ہوا ایک ہزار ہزار غور کریں آپ یعنی یہ ہزار ہزار چھ سفر ہوتے ہیں اس کے تو دس لاکھ اس کو ملتی ہیں اور دس لاکھ گنا یعنی ایک میلین آج کی زبان میں دس لاکھ کا ایک میلین ہوتا امریکہ میں تو ایک ملین نیکیاں اس کو ملتی ہیں اور ایک میلین گنا اس کے معاف ہوتے ہیں کوئی بڑا بزنس مین اس کو کہا کہ ایک میلین پروفیٹ ہوتا ہے ایک دن میں اور ایک ملین اس کے قرض معاف ہو جاتے ہیں کتنا خوش ہو جائے گا یہ گنا ہے قرض پر سزا نہیں ملتی ہے گنا پر سزا ملتی ہے تو اللہ رب العالمین اتنا بڑا ثواب اس کے لیے رکھا ہے کوئی آدمی کو اتنا بڑا کیسے ملے گا بعض اوقات آدمی اسی وجہ سے حادیثوں میں شک کرتا ہے اللہ رب العالمین دینا چاہتا ہے تیرے پاس لینے کا مزاج ہونا چاہیے اور اگر یعنی یہ ذکر کرے گا اس کو واقعی ثواب ملے گا وہ بنا لہو بی جن <الْجَنَّة> اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بھی بناتا ہے اس کے لیے گھر بناتا ہے کتنی مرتبہ ہم لوگ بازار میں جاتے ہیں کب یاد کرتے ہیں اس کو کب پڑھتے ہیں اس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے بازار سے ہم گزریں وہ غفلت کی جگہ ہے وہ دنیا کی محبت دل میں بسانے کی جگہ ہے ایک انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے غفلت کے مقام پر یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے وہ دھوکے چوری خیانت اور غفلت کے ماحول میں اور معاشیت کے ماحول میں دنیا دنیا دنیا کے ماحول میں اللہ کو یاد کرے اللہ کی بڑائی اس کے دل میں ہو چیزوں کی نہیں مال و دولت کی نہیں ایسے وقت میں وہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کی اس کی بڑائی کو یاد رکھے تو یہ جو ذکر ہے اس کا اس, کو اس کا حقدار بناتا ہے اس کو اتنی ساری نیکیاں ملیں اور جنت میں اس کا گھر بنے جنت میں اس کا گھر بنے امام احمد ترمیدی ابن ماجہ اور حاکم نے اس پر روایت کیا ہے سعید جامع صغیر حدیث نمبر 6231 حدیث حسن درجے کی ہے ترمیدی میں یہ حدیث نمبر 3428 پر ہے ترمیزی میں 3428 اور حدیث حسن درجے کی ہے یہ جو کلمات اس میں آئے ہیں ان کلمات کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے اللہ کی تصویر لا الہ الا اللہ الہ اللہ وحل لا شریک اللہ پھر لہ الملک الحمد، کل شن قدیر. تو گویا کہ چار باتیں اس میں ہیں. ایک اللہ کی شریک سے پاکی اللہ کا کوئی شریک نہیں دوسرا بادشاہت تیسرے حمد اور چوتھے قدرت تو اس ذکر میں چار باتیں ہیں قرآن کریم کی ایک آیت سور التغابن کی آیت میں بھی یہ چاروں چیزیں موجود ہیں بس وہاں پر تصوی یہاں ذکر لا الہ الا اللہ وحد اللہ شریک اللہ ہے وہاں بس اللہ کی تصبیح ہے جو کہ دونوں بھی ایک ہی معنی میں ہے بلکہ تصویر جو ہے یہ اشمل ہے زیادہ اس میں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں پاکیزگی کے اعتبار سے تو اس میں شریک کی بھی نفی ہو جاتی ہے اس میں اولاد کی بھی نفی ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی کہ ایوب کی نفی ہو جاتی ہے تو یہ زیادہ ایوب کی نفی اس میں ہے اس میں تو لا الہ الا اللہ میں بس شریک کی نفی ہے اسی اعتبار سے بعض علماء نے تسبیح کو مقدم کیا ہے تحلیل پر کیونکہ تسبیح میں اور بھی چیزوں سے پاکیزگی کا یعنی اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ شریک سے تو پاک ہی ہے جیسے الہ الا اللہ میں کہا جا رہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں شریک سے پاک ہے اللہ تعالیٰ تسبیح کے الفاظ میں سبحان اللہ میں نہ صرف شریک کی نفی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور تمام نقائص کمزوری بھولنے یا محتاج ہونے یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کی نفی ہے اس اعتبار سے تصویر زیادہ اشمل ہے زیادہ اس میں چیزیں آ جاتی وہ جامعات اور ایک اعتبار سے تحلیل بھی تصویر ہی کا ایک حصہ ہو جاتا ہے اسی کے اسی کا ایک جز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں یو سب بہل ما سماوت واف اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے وہ تمام چیزیں یا وہ تمام لوگ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے یہاں پر ماں کہا من نہیں کہا اس لیے کہ جاندار کے ساتھ ساتھ جانداروں کے ساتھ ساتھ جسے آسمانوں میں فرشتے ہیں انبیاء ہیں اور اسی طرح سے دنیا میں صالحین ہیں یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں افراد جنات ہو یا انسان لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چیزیں جتنی ہیں ساری کے ساری مقال اور اپنے حال سے اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ ام منشی ان الاسبی ہی اللہ کے اللہ تف تصبیح ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تصبیح بیان نہیں کرتی ہو اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتی ہو مگر بات یہ ہے کہ تم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہو آسمان و زمین سورج چاند ستارے پیڑ پودے ندی نالے جھرنے ہوائیں بادل اور ساری مخلوقات یہ ساری مخلوقات بلکہ پتھر بھی اپنی بناوٹ کے تبار سے اپنے حال کے تبار سے اللہ کے قدرت والے ہونے اور بے عیب ہونے کو بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک اسی لئے آپ دیکھیے ان نفقل کے بعد جملہ کیا ہے ربنا ما واقع بندہ کائنات میں جب غور کرتا ہے تو اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے کیوں اس لئے کہ ساری مخلوقات اپنی بناوٹ کے اعتبار سے اپنے نظام کے اعتبار سے اپنی معنویت کے اعتبار سے اپنی حکمت کے اعتبار سے بتا رہی ہیں چیخ چیخ کے بول رہی ہیں کہ ان کا بنانے والا ہر ایپ سے پاک ہے علم اور قدرت کے کمال سے متصف ہے یہ جو بات ہے بہت بڑی بات ہے تو ایک نیک بندہ مومن بندہ جو غور کرتا ہے اللہ کو یاد کرنے والا اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے تو ساری چیزیں اللہ کی پاکستی بیان کر رہی ہیں اور وہ تسبیح کرتی بھی ہیں لیکن ہم سمجھ پاتے نہیں تو کہا کہ سماوات واف العب لہ الملک و لہ الحمد وشین قدیر یہی بات قرآن اللہ نے کہی یہ ساری چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں اور اسی کے لیے بادشاہ ہے اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے بس یہاں پر لا الہ الا اللہ اللہ لا شریک اللہ کی جگہ کیا آ گیا یو سب اللہ اللہ کی تصبیح بیان کرتی ہے تو تصبیح یا جس کو ہم کہیں گے اللہ کا تمام عیوب سے خصوصا شریک سے پاک ہونا اور اس کے بعد اللہ کے لیے ساری بادشاہ کا ہونا حمد کا ہونا اور اللہ کا ہر چیز پر قدرت رکھنا چاروں کو قرآن میں بھی ایک ساتھ جوڑا گیا ہے قرآن میں بھی اس کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے سور التغابن میں آیت نمبر ایک میں آئیے دیکھتے ہیں ان, ان مشمولات کے اعتبار سے چار چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں قرآن میں کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت فائدہ ہوگا اس سے کہ یہ چار چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے بعض اوقات آدمی ذکر کرتا ہے لیکن چونکہ علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے تو شرکیات میں وہ فاتحہ پڑتا ہے کتنے لوگ ہیں درگاہوں پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے درگاہ پہ گیا ہے اور وہاں پر پوری وہ صورتیں پڑھ رہا ہے جن میں شرک سے پاکیزگی کا بیان ہے لیکن شرک یاد کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے جس میں پڑھ رہا کن عبدو کن یا اللہ عبدو اعود اعود میں جب سب کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اس میں آ رہی ہے توحید ربوبی توحید الوہیت توحید اسماؤ صفات لیکن اس کے باوجود کیا ہے توحید والی صورتیں پڑھتا ہے شرکیہ اعمال میں اس سے زیادہ حسرت اور افسوس اور انسان کی ناکامی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ شرک کرنے میں توحید والی صورتیں پڑھ رہا ہے اللہ احد پڑھ رہا ہے فاتحہ دیتے وقت میں اور شرکیہ فاتحہ کر رہا ہے سوچنے کی چیز ہے قبروں پر جا کر بزرگہ دین سے مانگ رہا ہے اور فاتحہ پڑھ کے مانگ رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کو معنی اس کے معلوم نہیں اس کو نہیں معلوم کیا پڑھ رہا ہے وہ لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ جو کلمات ہم بطور ذکر پڑھتے ہیں اور جو قرآن ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم لوگ جس کی تلاوت کرتے ہیں ان وہ ہم کو یاد ہونی چاہیے فاتحہ ثابت نہیں ہے فاتحہ دینا ثابت میں نہیں کر رہا ہوں کہ سمجھ کے آپ جا کے پڑھے درگاہوں پر وہ شرکیہ عمل ہے کسی انسان سے استمداد کرنا جو فوت ہو چکا ہے یہ شرکیہ عمل ہے اور فاتحہ بدعت ہے چاہے وہ دوسری جگہ ہو کہیں تو اس کی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن مقصود یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں اور جب تلاوت کریں اٹھتے بیٹھتے کچھ پڑھیں قرآن میں سے جب بھی ہم کو میسر ہو جو چھوٹی صورتیں ہیں کم سے کم اس کے معنی ہم کو معلوم ہونا چاہیے اور جو اذکار ہم پڑھتے ہیں سوتے وقت جاگتے وقت کھانے کے پہلے کھانے کے بعد میں گھر سے یعنی نکلتے وقت میں اور اسی طرح سے مسجد میں داخلہ اور خروج کے وقت میں ان اذکار کے معنی ہم کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ ان کی کیفیات جو ان سے مطلوب ہیں ان اذکار سے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل معمور تھا اس کا کچھ حصہ ہم کو بھی ملے وہ کیفیات ہمیں بھی کچھ نہ کچھ درجے میں نصیب ہوں وہ نہ صرف زبانی ذکر ہمارا ہو جائے گا اور ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیا بول رہے ہیں اور بعض اوقات ہماری زندگی میں اس کی برخلاف چیزیں موجود ہوں گی اور ہم وہ ذکر کر رہے ہوں گے کیوں اس لیے کہ ہم نے سمجھا نہیں اس کو کہ ہم کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں جیسے کہ ایک آدمی ایا کن ابود و ایا کن سعین کہہ رہا ہے درگاہ پہ جا کے فاتح دیتے وقت اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے اور مانگ رہے ان سے اولاد تو جہالت کی انتہا ہے کہ انسان یعنی توحید والی صورتیں جا... یعنی شرکیہ اعمال میں پڑھے کیوں اس لیے کہ اس کے پاس وہ فہم نہیں ہے ضروری کہ ہم کو قرآن کا فہم ہو انکار کا فہم ہو توحید الویت کا اس میں بیان ہے پہلا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لا الہ الا اللہ میں نفی اور اثبات دونوں ہیں انکار اور اقرار دونوں ہیں انکار کس کا اللہ کے علاوہ جتنوں کو پوجا جاتا ہے ان کے معبود ہونے کا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لا الہ میں لا الہ میں اللہ کا انکار نہیں ہے اس میں تمام جھوٹے معبودوں کا انکار ہے وہ جنہیں معبود بنایا گیا لیکن وہ معبود نہیں ہے چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ فرشتے ہوں پھر اس کے بعد جنات اور نہ جانے کی کتنی چیزیں جن کو معبود بنا رکھا لوگوں نے ان کے معبود ہونے کا انکار ہے لا الہ الا اللہ اس میں اقرار ہے اس بات اس کو کہتے ہیں اس میں ہاں ہے لا الہ میں نہ کوئی عبادت کے لائق نہیں حقیقی معبود کوئی نہیں یہاں وجود کا انکار نہیں ہے یہاں استحقاق کا انکار ہے پتھروں کو لوگ پوچھ تو رہے نا کہ وجود ہی نہیں کہ کوئی صوفی طرح سے کہے دیکھو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود تو ہے ہی نہیں کسی کو بھی پوجو اللہ ہی ہے نوز باللہ یہ بھی مانا لیا لوگوں نے اس کا آدمی گمراہ ہونے پر آیا تو ہدایت والے کلمات سے بھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے توفیق سے محرومی یہ اس کی ایک علامت ہے لا الہ الا اللہ میں وجود کی نفی نہیں ہے. استحقاق کی نفی ہے موجود ہے لوگوں نے بنا رکھے انکم نقم ممتبون من دون الہی حسب جہنم تم اور جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سب کے سب جہنم کا اینن ہے وجود نہیں ان کا جہنم میں پھر ڈالا کس کو جائے گا وجود ہے جن کو تم نے چاہے پھر ہو یا پھر کوئی بھی اس طرح کے بزرگ بابا ہوں جنہوں نے اپنے کو مابودھ کا مرتبہ دے دیا وہ سب جہنم میں جائیں گے بنے تھے وہ مابود دنیا میں بدھ لکڑی پتھر کے سب جہنم میں جائیں گے سزا کے طور پر نہیں ان کی آجزی بتانے کے لیے کہ دیکھو جن کو پوچھتے تھے وہ تمہارے ساتھ جہنم میں آ گئے ورنہ لکڑی پتھر تو مکلف نہیں ہے انسان مکلف ہے لیکن ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ ان کی ذلت سے لوگوں کو احساس ہو کہ جن کو ہم نے بڑا بنایا وہ بھی تو انہیں ڈال دیا جائے گا تو وجود تو ہے لوگوں نے بنا رکھا ہے معبود لیکن کیا حق ہے ان کو معبود بننے کا نہیں تو یہاں پر یہ بیان ہے کہ عبادت کے لائق نہیں حقیقی معبود نہیں ہے جھوٹے معبود ہے لال قبی اللہ حق وی واقل اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ ان حقیقی معبود ہے اور اللہ کے سوا جن کو تم پوج رہے ہو جن کو پکار رہے ہو وہ سب سب باطل ہیں اللہ کے سوا باطل ہے اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ سا قبل عروط تو جس نے تاغت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے رسی کو تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والی بچاؤ کے لیے حفاظت کے لیے نجات کے لیے ایک ایسے کڑے اور رسی کو اس نے تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے مضبوط ہے ایک دم بھروسہ رکھ سکتا ہے کہ میں اوپر تک بچ کے جاؤں گا میں سے نکلوں گا اس تو یہاں پر انکار کس کا تاغوت تاغوت کا انکار ہے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ تاغوت کی عبادت سے بچتے رہیں۔ اور اللہ کی طرف پلٹ آئے اللہ کی طرف رجوع کیا بندگی کے کی طور پر لہم البشرا رحم البش روشخبری انہیں کے لیے ہے انہی کے لیے خوشخبری ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تاغوت یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچتے رہے تاغوت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے سوا پوجا جائے اور اس پر راضی بھی رہے اس لیے آپ انبیاء کو تاغوت نہیں بول سکتے وہ راضی نہیں تھے یہ جس کو پوجا جائے اللہ کے سوا اور اس پر راضی بھی ہو جیسے اور اللہ پر ایمان لائے تاوت کا انکار کیا اللہ اسی بات کہتے ہیں لا الہ جب ہم کہتے ہیں نا ہم سب کا انکار کر دیتے ہیں غلط لا الہ میں سب کا انکار نہیں ہے اللہ کے علاوہ سب کا انکار ہے ورنہ دن بھر میں ہر مرتبہ اللہ کا انکار اقرار انکار اقرار کرے گا آدمی کفر اور ایمان کفر اور ایمان ہر وقت کرتا رہے گا اللہ کا بھی انکار کر دیتا تھا اللہ میں نہیں اللہ کا انکار نہیں کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کا اقرار موجود ہے لیکن زبان سے اس وقت میں اللہ کے سوا جتنے پوجے جاتے ہیں ان سب کا انکار کر رہا ہے یعنی کہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے اور پھر اللہ کا اقرار اس کے بعد ہے لیکن دل میں پہلے سے تھا اب زبان پہ بھی دل میں پہلے سے اقرار تھا اب زبان پہ آ گیا تو یہ نہیں کہ اپ کوئی کہنے لگے کہ لا الہ میں سب کا انکار پھر الا اللہ میں اللہ کا اقرار سب کا نہیں اللہ کے سوا سب کا اور الا اللہ میں اللہ کا اقرار ہے وہ زبان سے ہو گیا دل سے تو پہلے سے تھا۔ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا بنی اسرائیل آیت نمبر اکسو گیارہ اے نبی آپ کہیے ساری تعریف تو اللہ ہی کیلئے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا لم یتخید ولدن یعنی کہا اس کو بیٹا پیدا نہیں ہوا وہ تو ہے ہی نہیں وہ تو دوسری صورت میں ہے لم یلید و لم یولد کسی کو پیال سے بیٹا بھی نہیں بنایا اس نے جیسا عیسائی کہتے ہیں بیگوٹن نہیں ہیں میڈ ہیں اور کچھ کہتے ہیں بیگوٹن ہیں میڈ نہیں ہیں دونوں بھی غلط ہیں یہ بھی نہیں کہ اللہ کے بیٹا پیدا ہوا اور یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالی نے کسی کو پیار سے بیٹا بنایا کسی کو اللہ نے بیٹا بنایا نہیں ولم یق اللہ شریک انفیل ملک اور اس کی بادشاہ میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے ولم یق اللہ ولی اور ایسا بھی نہیں کہ کمزوری کے باعث کوئی اس کا مددگار ہو جائے وہ کب دروہ تو اب تو اس کی بڑائی ہی بڑائی بیان اللہ کے بڑائی ہی بڑائی ہے آجزی اور کمزوری نہیں ہے آپ دیکھیے کیسے اس میں ایک کے بعد ایک چیزوں کا انکار کیا گیا کہ کسی کو اس نے اپنا بیٹا, نہیں بنا. بیٹا, کا بیٹا اس کے بعد جانشین پوری سلطنت کا ہوتا ہے نہیں اس کا بیٹا ہی نہیں ہے وہ ہمیشہ سے تھا بادشاہ ہمیشہ رہے گا پھر یہ بھی نہیں کہ ٹھیک ہے بادشاہ ہے لیکن دوسرے بھی لوگ ہیں جو اس کی بادشاہ میں شریک ہوں پارٹنرز ہوں ایک حصہ دنیا کا اس نے لیا ایک حصہ اس نے لیا باٹ کے لیے بھائیوں نے نہیں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے اس کی بادشاہ میں کوئی شریک اس کا نہیں ہے تین ٹھیک شریک تو نہیں ہے پارٹنر حصے دار تو نہیں ہے مددگار تو ہوتا ہے کہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اللہ تعالی کو کسی کے سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ کمزور نہیں ہے فرشتے پھر کیا کرتے ہیں فرشتے اللہ کے حکم کی تنفیز کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے بل عباد المکرم عزت والے بندے ہی ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں کرتے ہیں اللہ کا حکم مانتے ہیں تو فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بڑائی ہی کے اعتبار سے یعنی اس کی, اس کی نشانیوں میں سے کہ اللہ رب العالمین اور اتنے فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ اتنے سارے فرشتے اللہ کے ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں تم کو بھی ماننا چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے اپنی توحید بیان کی اور کہا ولم شریک کسی بھی اعتبار سے اللہ کا کوئی شریک نہیں شریق اللہ جو آیا ہے نا لہ اللہ شریق اللہ وہ ہے. اس کا کوئی شریک نہیں یہاں کہا گیا کہ اولاد ہونے کے اعتبار سے شریک نہیں کہ اس کا حصہ ہو کیونکہ اولاد باپ کا حصہ ہوتی اولاد باپ کا حصہ ہوتی ہے تو اولا اس کے ایسا بھی نہیں اس اعتبار سے بھی شرکت نہیں اور اس اعتبار سے بھی نہیں کہ بادشاہت میں اس کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک ہو نہیں اور اس اعتبار سے بھی شرکت نہیں کہ اس کے پاس کچھ کمی رہ گئی تھی تو گھر پائی کسی اور نے کر دی یہ بھی شرکت اس کے پاس نہیں ہے ہر اعتبار سے شرک کی نفی ہے وہ کب برہ کیوں کہ اللہ بڑا ہے اس کے لیے زوال اس کے لیے عجز اس کے لیے وائف کمزوری نہیں ہے جیسا اللہ ہمارا ہے ہمارا اللہ ایسا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آت نمبر 111 ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے کہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو اللہ کی بجائے جنہیں تم نے اپنا بڑا بنا رکھا ہے اپنے زام میں اپنے گمان میں جنہیں تم اللہ کے برابر یا اللہ کا شریک سمجھتے ہو لا سماوات وہ ذرا برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں وما الحم فی ہام شرکن وما الحمو وما الحمن اور آسمان و زمین میں فی ہما آسمان اور زمین دونوں ان دونوں میں ان کی کوئی شراکت نہیں ہے پارٹنرشپ نہیں ہے اللہ سے حصے داری نہیں اور وما اللہ ہمیر مِن مِن اور ان میں سے کوئی بھی نہیں جو اللہ کا مددگار سپورٹر وہیر اللہ کا مدد کرنے والا ہو اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اللہ کی مدد کی سب کو ضرورت ہے تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیے کہ کوئی مالک نہیں اور کوئی شریک نہیں اور اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اوپر بھی وہی تھا نیچے بھی وہی ہے اس آیت میں بھی وہی بات ہے سورہ سبا آیت نمبر بائیس تو یہ بات ہے اللہ تعالی قران کریم میں فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا تعبدوا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے لا اله الا الله وحده لا شريك له اس کا مقصود کیا ہے یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہم سے کیا چاہا جا رہا ہے بعض لوگ دعوت دینے کے میدان میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم اس بات کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے رزق دینا زندگی دینا موت دینا کائنات کا نظام چلانا نفع نقصان یہ ساری چیزیں اللہ ہی کرتا ہے لا الہ الا اللہ سے یہ ہمارا یقین بن جائے بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگرچہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ یقین تو ہونا ہی چاہیے لیکن لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا مطالبہ کیا ہے یہ ہم کو قرآن و سنت میں دیکھنا پڑے گا اپنی طرف سے ہم کوئی بدعوت دعوت اپنی نہیں بنا سکتے اور کسی چیز کا مطالبہ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے یہ جو ہم کہتے ہیں مختلف اذکار میں دعاؤں میں لا الہ الا اللہ اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو یہ بولنے کا کچھ تقاضا بھی ہے یہ بولنے کے بعد کچھ کرنا بھی پڑتا ہے زندگی میں واہ لا شریک اللہ پھر اسی بات کو دوسرے انداز میں بیان کیا گیا وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ بولنے میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو صرف توحید الوہیت میں نہیں اس کے علاوہ بھی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں حقیقی یہ تو صرف الوہیت سے جڑا ہوا ہے واہدہ لا شریک کلح میں ربوبیت اور اسما و صفات کا بھی معاملہ آ جاتا ہے وہ یکتا ہے لئی سکمت نہیں ہو اللہ احد یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ وہ یکتا ہے منفرد ہے اس جیسا کوئی نہیں لئی سکمت نہیں شعیح وہ دہو صرف گنتی کا معاملہ نہیں ہے یہ اس کا منفرد ہونا یکتا ہونا اس میں وہ تہو پازیٹو انداز میں ہے افباد کے ساتھ ہے وہ ایک ہے لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس کے نہ اس کی ربوبیت میں نہ اس کی الوحیت میں نہ اس کے اسماؤ و صفات میں یہ دونوں مل کے پوری توحید کو کامل کر دیتے ہیں ہر اعتبار سے اللہ تعالی سے شرکت یہ شراکت کی نفی کر دیتے ہیں الوحیت میں پہلے اور اس کے بعد بقیہ سارے معاملات میں اللہ کے خصائص میں اللہ کا کوئی شریک جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں یہ اختصار کے ساتھ توحید کی تعریف ہے کہ اللہ کے خصائص میں اللہ کو منفرد ماننا پھر اس کا مقصود کیا ہے یہ جو کریمہ ہم پڑھتے ہیں اس سے اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے بلوانا کیا بلوا کے کروانا کیا چاہتا ہے یہ بولنے کے بعد ہم پر کیا لازم ہو جاتا ہے یہ اللہ کا سارے نبیوں کو اس دعوت کو بھیجنے سے مقصود کیا ہے کیا کریں ہم لوگ اللہ فرماتا ہے وما ارسلام قبل کم رسول اللہ الہ اللہ عنابر المبیا آیت نمبر پچیس اللہ فرماتا ہے وما ارسلام قبل کم رسول ہم نے آپ سے پہلے اے نبی آپ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجا وما من قبل کم رسول اللہ نو الح ہم نے ضرور اس کی طرف اس بات کی وہی کی ہم نے ضرور یہ پیغام اس کو دعوت کے لیے دیا کیا الن الا انا. کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الن لا اللہ الہ اللہ انا اللہ نے فرمایا میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فاعبدون تو تم میری عبادت کرو اب غور کریں فا یہاں پر اس اعتبار سے ہے جب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم کو اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے کسی اور کی نہیں تو اس آیت سے اور اس طرح سے اور بھی آیات ہیں. سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں, میں ہی اللہ ہوں اللہ الہ اللہ ان میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فعبدنی تو اے موسا تم میری ہی عبادت کرنا دیکھیں اس کے بعد بھی فعبدنی یعنی اللہ کی توحید کی اقرار کے بعد لا الہ الا اللہ کے بعد اللہ نے کہا فیبودون فیبودنی فیبودون یہاں پر فیبودونی ہے تم میری ہی عبادت کا وہ عبودون کی طرح نہیں وہ امر ہے فیبودنی تم میری ہی عبادت کا معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مکتبہ اس کا تقاضا یہ پڑھنے کا حق یہ ہے یہ پڑھنے کے بعد لازم یہ ہو جاتا ہے کہ بندہ اللہ ہی کی عبادت کرے کسی اور کی نہیں تو ہم کو بولنا ہی چاہیے جو احباب جو دعوتی میدان میں ہیں جو گاؤں گاؤں گلی گلی جاتے ہیں وہ یہ نہ کہیں اسے چاہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ ہی کو رب مانیں وہ تو ماننا ہی ماننا ہے وہ تو مشرقین بھی مانتے تھے عرب کی. لیکن یہ تقاضا اس کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے یہ کلمہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ ہی کو معبود مانیں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اللہ ہی کو مع... پھر بول رہا ہے. پیسے سے نہیں ہوتا دوا سے نہیں ہوتا جب جانے کے لیے پیسے بھی لگ رہے ہیں اس کو چھوڑ کے نہیں جا رہا پیسے لے کر جا رہا ہے وہ مقصود اس کریمی سے نہیں ہے اس کا تعلق ربوبیت سے ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی انسان کے کاموں کو نہیں بنا سکتا ہے کیونکہ وہ رب ہے وہ بھی ماننا ضروری ہے لیکن وہ ربوبیت کا حصہ ہے ملوہیت میں یہ ہے کہ پھر بولنا پڑے گا درگاہوں پہ سدے نہیں کرنا ناڑے نہیں باندھنا کڑے نہیں پہننا تاویز گنڈے نہیں پہننا درگاہوں پہ کندوری نہیں کرنا درگاہوں کے تواب کر کے ان سے نظرے منت مرادیں نہیں ماننا یہ بولنا یہ اصل ہے لیکن کون بولتا ہے کسی بیان میں سننے میں نہیں آتا ہے ہونا چاہیے ہونا چاہیے چونکہ صوفیہ کے نزدیک توحید ربوبیت ہی اصل ہے اور اسی کی دعوت ان کے ہاں پر ہے توحید الوحیت کا جو معاملہ ہے یہ انبیاء کی دعوت کا حصہ ہے کیونکہ لوگ عموماً توحید ربوبیت مانتے آئے ہیں لیکن توحید الوہیت میں آ کے انہوں نے شرکیات کیے عرب کے لوگوں کا بھی یہی معاملہ تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اکثر اللہ شرکون عرب کے لوگوں کے بارے میں خصوصا مکہ والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے اکثر ان میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پھر بھی مشرک ہیں اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں لیکن صرف اور صرف اللہ کو معبود نہیں مانتے ہیں. اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے ہیں مشرکین کیا کہتے تھے سارے معبودوں کا ایک معبود بنا دیا یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا اس نے ان نہ ان عجاب بڑی عجیب بات ہے یہ تو, تو بڑی عجیب بات ہے کوئی بھی معبود نہیں ایک ہی کیا بات ہے یہ عجیب بات ایسا بولتے تھے لوگ اس نے سارے معبودوں کا ایک کر دیا مابود یعنی سب کو ریجیکٹ کر کے ایک کو باقی رکھا کسی کی عبادت نہیں صرف اللہ کی کہ یہ دعوت تھی لا الہ الا اللہ علیہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ایک اللہ کی عبادت بس یہ دعوت اصل دعوت ہے جو انبیاء کی دعوت رہی تو کہا کہ وما اور سلام من قبل قبل رسول اللہ الہ اللہ ہم نے جو بھی رسول اے نبی آپ سے پہلے بھیجا اس کے پاس اس بات کی وہی ضرور کی اس کو یہ پیغام ضرور بھیجا تاکہ وہ لوگوں تک پہنچائے ان لا اللہ انا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں قابون تو تم میری ہی عبادت کرو تو یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر پچیس ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ملک کے بارے میں بادشاہت کے بارے میں اللہ نے کیا وَمَا لاہک بادشاہت آسمانوں کی زمین کی اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ساری کی ساری بادشاہت اللہ ہی کی لیے ہے اللہ ہی کی ہے وہ اللہ کل شین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے آپ یہاں بھی ملک کے ساتھ میں قدرت کا ذکر آ رہا ہے یہ وہ مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اپنے ملک کی بقا کے لیے ہے وہ اکیلا بادشاہ ہے سارے اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں وہ اکیلا اس حکومت کا مالک ہے اور اس کو چلا رہا ہے اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے صورت الماع ہدایت نمبر 120 بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی یہاں کے عارضی بادشاہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا هم هم بارزون قیامت کے دن انہیں پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ پر چھپا نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ نہیں سکے گا قیامت کے دن لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہت ہے اللہ پوچھے گا للہ خود اللہ فرمائے گا اس ایک اللہ کے لیے ہے جو یکتا ہے اور قہار ہے زبردست غلبے والا ہے یہ سورہ غافر کی آیت نمبر سولہ ہے اس سے معلوم ہوتا کہ دنیا میں آسمان و زمین کی اور دنیا کی اور آخرت کی بادشاہ سب اللہ کی ہے آسمان و زمین ان کے درمیان سب اللہ کا دنیا بھی اللہ کی آخرت بھی اللہ کی بچا کیا پھر سب اللہ کا ہے ہر چیز کا بادشاہ اللہ ہے یہ نہیں کہ ہواؤں کا ایک دیوتا اور پانی کا ایک اور آگ کا ایک ساری چیزیں سب کا مالک اور بادشاہ ایک اللہ ہے اسی طرح سے حمد اللہ ہی کے لائق ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے یہاں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں اوب نہیں ہیں اور اللہ کے پاس احسانی احسان ہے بندوں کے ساتھ اللہ کے سارے افعال تاریخ کے لائق ہیں اللہ کے سارے صفات تاریخ کے لائق اللہ ذات و صفات کے اعتبار سے تاریخ کا مستحق ہے خوبیوں والا ہے اس کے نام بھی اچھے اس کے کام بھی اچھے اس کی ذات اچھی اس کی بات اچھی اللہ تعالیٰ اچھا ہے اللہ تعریف کے لائق ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وہ اللہ الا اللہ اللہ وہی اللہ ہے حقیقی معبود ہے اللہ الہ اللہ یہاں اللہ وسط کے اعتبار سے ہے کہ وہی حقیقی معبود ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لہ الحمد فل اولا ولاقر اسی کے لیے تعریف ہے اولہ میں بھی اور آخرہ میں بھی اولا دنیا آخرہ آخرت دنیا اور آخرت میں تعریف کے لائق وہی ہے و لہ الحق ترجاؤن اور فیصلہ اسی, کے، اسی کا حق ہے اسی کا اختیار ہے فیصلے کا وہی قادر ہے وہی فیصلے کرنے والا ہے وہ الہ ترجاؤن اور سب کو پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے دنیا اور آخرت میں تعریف کا مستحق وہی ہے صورت القصص آیت نمبر ستر اسی طرح سے جنت جنت میں جا کر بھی اللہ کی تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُ وقال الحمد الَّذِي هَدَانَ لِهَادَ وَمَا كُنَّا لِنَا تَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کیلئے ہیں جس نے ہمیں اس جنت کی رہنمائی کی جنت تک پہنچا دیا ایسی ہدایت دی کہ جنت تک لا کے ہم کو جنت میں بسا دیا وَمَا كُنَّا لِنَا ت ہم بالکل بھی جنت کی ہدایت نہیں پاتے یہ ہدایت ہمیں ذرا بھی نصیب نہیں ہوتی اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا لق بالحق اور اللہ کے رسول ہمارے رب کی طرف سے ہمارے رب کی طرف سے رسول آئیں جو حق لے کر آئے وہ نو دو انتل کمل جنت جنت اور ندا لگائی جائے گی یہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا جا رہا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 43 ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جنتی نہ صرف دنیا میں اللہ کی حمد ہے جنت میں بھی اللہ کی حمد ہے نیک بندے دنیا میں بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں اور جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ کی حمد کرتے رہیں گے اسی طرح سے کمال قدرت اللہ کی بھی ہے میں سمجھتا وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ یہ دو باتیں جو بچ گئی ہیں کمال ایک بات ہی ہے میں آخر میں بتا دیتا ہوں معام بات ختم ہو جائے گی ان تیسری جو چیز اس میں ہے وہ کمال قدرت ہے یا چوتھی چیز ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے لا الہ الا اللہ پھر ملک اللہ کے لیے حمد اللہ کے لیے اور قدرت ہر چیز کی یہ چار باتیں ذکر میں ہیں اللہ تعالیٰ پرماتا نہ اللہ علی جزا اناوات والا فل عربی قدیرہ فاطر آیت نمبر چوالیس اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ ایسا نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز کر دے ہیں. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے ہیں. کہ اللہ نہیں کر سکتا ایسا کوئی معاملہ ایسا نہیں اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے تو اللہ تعالی کو کچھ کرنے نہیں دے رہا ایسا نہیں ہو سکتا وما کا اللہ علی جز سماوات والا فل ارد نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کوئی ایسا ہے نہ کوئی چیز ایسی ہے نہ علیمن قدیرہ یقیناً وہ علم والا ہے قدرت والا ہے علم اور قدرت کا ذکر اللہ نے کیا اس بات کی نفی کرتے ہوئے کہ اللہ عاجز یعنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے کہ اللہ عاجز نہیں ہے شیخ ابن رحم اللہ فرماتے ہیں فنفع العجز اللہ نے اپنے سے آجزی یعنی کمزوری اور کچھ نہ کر پانا اس کو آجزی کہتے ہیں اس کا انکار کیا ہے وہ اللہ لِأَنَّهُ کا علی قَدِيرًا اور اس کی علت بتاتے ہوئے فرمایا کیوں عاجز نہیں ہے اس لیے کہ علم اور قدرت کمال درجے میں اللہ کہتے وجز وئی اما یقون ہی کچھ نہیں کر پانا کیوں ہوتا ہے لیکن رستہ معلوم نہیں کیا، کیا کرے تو کبھی آجزی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جہالت ہوتی کیا کرنا معلوم نہیں ہوتا ہے وہ اما این یقون عجزی ہی ان تنفی یا عملی ہی یا پھر معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے لیکن وہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے تو یا تو کی کمی کی وجہ سے یا تو قدرت کی کمی کی وجہ سے آدمی عاجز ہوتا ہے اللہ تعالی نے اپنے بارے میں دونے چیزوں کا انکار کیا کہا کہ کوئی چیز آسمان و زمین میں ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کو آجز کرے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی علم والا ہے قدرت والا ہے یہ بھی نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی نہیں کہ اللہ کو معلوم ہے لیکن کر نہیں سکتا کیا کرنا چاہیے اللہ تعالی علم قدرت اس لیے دیکھیں آخر میں جو الفاظ آتے ہیں علی القدیرہ اور رحیمہ اور اس طرح کے جو بھی الفاظ آتے ہیں غبور الرحیم ہم سمجھتے بس یوں ہی آ رہے ہیں نہیں اس کے سیاق میں اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے ان الفاظ کا انتخاب کچھ معنی رکھتا ہے اس کو سیاق میں دیکھنا چاہیے اس کہ اس کا مطلب کیا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور و سنت کا صحیح فہمتا فرمائیں مزید باتیں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے اقول الحادا وسطی اللہ علیہ جزاک اللہ خیر, شیخ اللہ خیر اور کا بھی موجود مطلب نہیں ہے ان شاء اللہ وزیر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی آج کے ہی وقت پر سوا چار بجے سعودی عرب کے مطابق جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام